شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے انجیر کی قسم اور زیتون کی اور دور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے تو اے انسان اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے